وخير محمد صلی اللہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعہ وكل بدعہ وكل في النار میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں امام النوی کی منتخب چالیس حدیثیں اس عنوان کے تحت ہمارا یہ درست کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے ہفتے میں ہم نے حدیث نمبر 23 سے شروعات کی تھی اور یہ ایک عظیم شان حدیث ہے جو اہل علم کے نزدیک جوام القلم میں سے ہے ایسی حدیث میں سے جو بہت ہی جامع ہیں جن میں بہت ہی کم الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ہی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا اعادہ کر دوں تاکہ جو لوگ پچھلے ہفتے نہیں تھے انہیں معلوم ہو کہ ہم کس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں ابو مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو ایمان پاکی آدھا ایمان ہے الحمد المیزان اور الحمد للہ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے وہ سبحان اللہ وحمد اللہ تم لم أو لماوات اور سبحان اللہ الحمد للہ یہ دونوں کلمات یا یہ کلمہ مکمل یہ دونوں میزان کو یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتے ہیں وہ سلاۃ نور اور نماز نور ہے وہ برہان اور صدقہ دلیل ہے برہان ہے وہ صبر اور صبر روشنی ہے والقرآن حجت لکا او علیک اور قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے دلیل ہے یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے کلاسی سارے لوگ صبح سویرے کوشش کے لیے نکلتے ہیں فبا نفسا ہو تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں فاموتی او ہا پھر یا تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو اپنے کو آزاد کرا لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ ایک عظیم شان حدیث ہے اس حدیث میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور ہم آ کر رک گئے تھے صبر کے ذکر پر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضیاء صبر روشنی ہے اس تعلق سے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وہ صبر المحمود انواع وہ صبر جو اللہ کے نزدیک یا دین اسلام میں پسندیدہ ہے محمود ہے وہ کئی قسم کا ہے اور تین قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی ہے اور عام طور سے اہل انہیں تین قسموں کو بیان کرتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں کہتے من ہو وجل۔ پہلی قسم ہے اللہ تعالی کی طاعت پر اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا کیونکہ صبر کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے رو کے رکھنے کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی فرما برداری پر روکے کے رکھنا طاعت پر رو کے رکھنا امین حسبر صحیح وجل اور دوسری قسم اس کی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے کو رو کے رکھنا یعنی ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو رو کے رکھنا جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور تیسری قسم ہے وہ صبر جس میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کیا جاتا ہے طاعت پر رو کے رکھنا معاشیت سے رو کے رکھنا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں حادثات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آتی ہیں تو ان تکلیفوں پر اپنے آپ کو شکایت سے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری سے رو کے رکھنا تو یہ صبر ہے اور یہ صبر محمود ہے اسی صبر پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں ابن جب رحم اللہ فرماتے ہیں عبدیا نور يحصل کہتے ہیں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں صرف نور نہیں ہوتا ہے یہ وہ نور ہے جس میں ایک اعتبار سے حرارت اور تپش ہوتی ہے ایک اعتبار سے احراق ہے اس میں ایک آنچ اور ایک جلن اور ایک تکلیف ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے کبیہ اس شمسی بخلا فلقمر جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے یعنی ریفلیکشن جو بھی ہوتا ہمارے اعتبار سے تو مشاہدے کے اعتبار سے چاند کا جو نور ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی ٹھنڈک ہے لیکن سورج کا جو نور ہے اس میں ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہے تو یہ جو دو قسم کی آ... کے نور ہیں تو ان دونوں کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ سلا تو نور ہے نماز نور ہے اس میں ایک ٹھنڈک ہے اس میں ایک سکون ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرۃ و آئینی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے تو آپ دیکھیں وہاں پر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا جا رہا ہے اور حادیث میں کیا ہے وہ سلاۃ نور نماز نور ہے وہ نور ہے وہ سکون والا ٹھنڈک والا نور ہے لیکن رو صبر میں ایسا معاملہ نہیں ہے صبر میں کیا ہے نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں. اس, میں اس میں انسان کو اپنے اوپر غالب آنا پڑتا ہے چاہے وطاعت کے معاملے میں ہو یا چاہے معاشیت کے معاملے میں ہو چاہے تقدیر پر روا کے اعتبار سے ہو تو وہاں اپنے آپ کو رو کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بہت حرارت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے اعتبار سے بتایا گیا ہے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے کیا فرمایا الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ نورا یہ سورہ ہے کی اس نمبر پانچ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو روشن بنایا روشنی دینے والا بنایا والقمر نورا اور چاند کو نور بنا ہے تو چاند کے لیے نور کا لفظ ہے لیکن سورج کے لیے کا لفظ ہے دونوں کی روشنی میں فرق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے تو اسی اعتبار سے نماز ہو یا اسی طرح سے آ آ روزہ ہو دونوں کے نور میں فرق ہے ابن راج و رحمت اللہ علیہ فرماتے جبکہ جیسے اس وجہ سے کہ آ, صبر نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے یا تاج وجاہدت نفسی وہ حبسیحا و کفیہ امتحو کا کا کچھوں روزہ یا اسی طرح سے صبر یہ انسان کے لیے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے تو اس کے لیے نفس سے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں سے جو نفس چاہتا ہے جس کی خواہش کرتا ہے کہتے ہیں اسی لیے اس کو گیا کہا گیا کیونکہ اس میں حرارت ہے ایک رزسٹنس اس میں ہوتا ہے اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے اس میں ایک قسم کی یعنی تکلیف ہوتی انسان کو تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں انسان کے لیے بڑا مجاہدہ ہے تو جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے لیکن سوا یعنی روزے کا جو معاملہ ہے اس بارے میں ابن الملکن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے کہ صبر گیا ہے سب روشنی کیسے کہتے ہیں معنی ہو لا صاحب ہو مستبی صواب کہتے ہیں کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ اپنے صبر کے ذریعے سے روشنی پاتا رہتا ہے اور صحیح پر چلتا رہتا ہے باقی رہتا ہے آپ دیکھیے روشنی اگر نہ ہو انسان کے پاس اندھیرے میں راستہ بھٹک جائے گا انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو اور اندھیرے میں اس کو اپنا سفر طے کرنا ہو تو ایسے وقت میں جب روشنی اس کے پاس ہوتی ہے تو گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے اسی طرح سے جب انسان بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو اس بے بےسبری کی وجہ سے نقصان کے گڑھے میں گر جاتا ہے لیکن صبر آپ دیکھیں گاڑی جب چلاتے ہیں جتنا دور تک اگر لائٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں آدمی پہلے ہی رک جاتا ہے کیوں لے کہ دور تک وہ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے جب انسان میں صبر ہوتا ہے تو اس کی بصیرت میں قوت پیدا ہو جاتی وہ عواقب کو انجام کو دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے لیکن جب صبر نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس تو وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے بلکہ حالات میں موجودہ جذبات کے تحت فیصلے کرتا ہے اس اعتبار سے صبر ایک روشنی ہے جو ایک انسان کو نتائج پر غور کر کے قدم اٹھانے چاہے قول کے اعتبار سے, سے ہو اس پر آمادہ کرتی ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے تو انسان کا سفر جو ہے ہمیشہ ثواب پر ہوتا ہے راستہ نہیں بھٹکتا ہے على میں ابن المرقی نے بات کہی ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صبر قیادت کے لیے ضروری ہے جیسے میں نے بتایا کہ آدمی جب گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو آگے تک دیکھنا ضروری ہے یا قدم رکھنے کے لیے اس کو روشنی ضروری ہے وہ گڑے میں چلا جائے گا کھائی میں چلا جائے گا اسی طرح سے قوم کی قیادت کرنے والا صبر والا ہونا چاہیے بے صبرہ نہیں ہونا چاہیے جذباتی آدمی نہیں ہونا چاہیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہونا چاہیے انجام کو سامنے رکھ کر وہ قول و عمل کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے اور اسی طرح ت... لیے اللہ تعالی نے امامت کو موقوف رکھا ہے دو چیزوں پر یہ خود عنوان اتنا بڑا ہے کہ مستقل ایک درس کا متقاضی ہے لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان ہے اور ہمارے لیے یہ گویا کہ ایک تزکیہ نفس کا درس ہے سلسلہ تو یہ بھی ضروری ہے کہا کہ اللہ, ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور اسی طرح سے اما ہم نے ان میں امام بنا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں امام کھڑے کی امتھن امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے آگے ہو لوگوں کی قیادت کرتا ہو وجر امتن یادون ابی یہ امام یہ قدوہ لوگوں کے کی لیے کیا کرتے تھے اللہ کے ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے نمبر ایک اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرنا خواہش کی بجائے شرع کے مطابق رہنمائی کرنا نمبر دو اللہ نے کہا لما سبرو یہ مقام ان کو کب ملا جب انہوں نے صبر کیا جب انہوں نے صبر کیا جب اللہ کے حکم پر جمے نفسانی خواہشات سے رکنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھا حق پر اور آنے والی تکلیفیں دعوت کے میدان میں ہوں یا اسی طرح سے قوم کی قیادت میں ہو انہوں نے اپنے آپ کو بے صبری سے مایوسی سے اور دین کے کی خدمت کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا جمے رہے وہ لوگ لمحہ صبر لیکن اس صبر کا مدار کس چیز پر تھا اللہ نے فرما و کا نوبی یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے تھے اسی لیے ابن رحمۃ اللہ علیہ کی آیت ہے 23-24 میں سمجھتا ہوں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فو صبر بہما تنا الما متف الدین صبر اور یقین وہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جن کے ذریعے ایک انسان دینی معاملات میں لوگوں کا قائد بننے کی استعداد یا حیثیت پاتا ہے استحقاق اس کو ہوتا ہے یعنی ایک آدمی لوگوں کا رہنما بنے لیڈر بنے کس بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ لائق ہے دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے ایک اس میں اس کی اس کو اللہ کی بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین ہونا چاہیے یہی وہ یقین ہے آخرت کی کامیابی کا آخرت میں اجر کا اللہ کی نصرت کا یہ سارا یقین ہی انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے پھر جب وہ صبر کرتا ہے اس یقین کے نتیجے میں اور پھر اللہ کے دین پر جم جاتا ہے خواہش کی بجائے جہل کی بجائے اور جذبات کی بجائے اللہ کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے اسی بنیاد پر خود بھی چلتا ہے دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے تب جا کر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا قائد اور رہنما بن سکے اس کو یاد رکھیے تو مجموع فتح میں ابن تعیمی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ فصل یقین بہما تناف الدین تو یہ صبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ صبر ایک روشنی ہے کتنے فیصلے انسان زندگی میں کرتا ہے جذبات میں بعد میں پشت آتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں جذبات میں نہیں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میں نے جذبات میں قدم نہیں اٹھایا تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں چاہے سماجی اعتبار سے ہو خاندانی اعتبار سے ہو معاشی اعتبار سے ہو سیاسی اعتبار سے ہو آدمی جذبات میں یا تو غصہ ہو جاتا ہے یا تو مایوس ہو جاتا ہے اگر ایسا وہ نہ ہو اور صبر کرے اللہ سے راضی رہے رضا صبر سے اونچا درجہ ہے راضی ہونا صبر میں بس رکنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے لیکن رضا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے جب آدمی راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح سوج بوجھ دیتا ہے اور صحیح فیصلوں کی صلاحیت دیتا ہے بہت اہم چیز ہے بلکہ فرشتے آخرت میں جنت والوں کو کیا کہیں گے جزا امبیما صبر تم یہ سارا جو بدلہ جنت والا ہے یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے گویا کہ دین پورا کا پورا تمام تر صبر ہے دین کا آپ کہیں ایک لفظ میں بتاؤ کیا ہے دین صبر اس چیز پر جمنا جو اللہ کو پسند ہے تو یہ صبر ہے اگلا ٹکڑا کیا حدیث کا قرآن حجت اللہ کا او علیک ہے قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے یا تو وہ تیرے فیور میں ہے یا تیرے اگینسٹ ہے یا وہ تیرے کام آئے گا یا تو تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا آخرت میں تجھ کو پکڑوا دے گا آخرت میں تجھ کو مجرم ثابت کرے گا یا تو قرآن کی بنیاد پر تو کامیاب ہوگا یا قرآن چھوڑنے کی بنیاد پر ناکام ہوگا تو یہ یہ بھی ٹکڑا بہت اہم ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہم یہ قرآن نازل کرتے ہیں یہاں من تبعیز کے لیے نہیں ہے ہاں تنزیل کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن شفا کے اعتبار سے نہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں اس قرآن کے حصوں کو نازل کرتے ہیں جو تمام تر شفا ہے جو تمام شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے ٹھیک لیکن اللہ نے کیا فرمایا ولا یزید ابوالمین اللہ خسارا لیکن یہ قرآن ظالموں کی خسار ہی میں اضافہ کرتا ہے ایمان والے قرآن جیسے جیسے قرآن کی باتیں ان کے پاس آتی ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں تعمیل کرتے ہیں تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح سے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں اور خیر میں بڑھتے جاتے ہیں کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بالمقابل ظالم کافر اور شک کرنے والے قرآن کی باتیں سنتے ہیں شک میں اور اضافہ ہوتا ہے کافر ہیں انکار میں اور بڑھ جاتے ہیں اور خسارے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جیسے اچھی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں لیکن نجاست کی جگہ پر جب بارش ہوتی ہے تو ایک جگہ کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کے اندر خود گندگی ہوتی ہے اور قرآن کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو چھپی ہوئی گندگی باہر آتی ہے اور پھیل جاتی ہے قرآن سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور بدتر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہی گندگی ہوتی ہے ان کی برائی کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن الشا فم مشفہ قرآن سفارشی ہے ایسا جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے شاف مشفل مصدق مصدق اور ماہل ہے شکایت کرنے والا شکایت کرنے والا بادشاہ کے پاس مصدق ایسا شکایتی جس کی شکایت کی تصدیق ہوتی انکار نہیں ہوتا قرآن کی دونوں حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ سفارش کرے گا جو قرآن کا حق ادا کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی یا پھر ماہل المصدق کہ وہ بادشاہ کے پاس اوپر شکایت کرے گا اور اس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی انکار نہیں کیا جائے گا اس اعتبار سے حدیث میں کیا ہے قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اور آپ فرماتے ہیں منزا امام ہُو من ج امام ہُاد جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے وہ اسے جنت تک لے جاتا ہے جو قرآن کی قیادت میں چلتا ہے وہ جنت تک پہنچتا ہے اور وہ منجا اللہ خلفاہ سا قہ النام اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر دے پیٹھ پیچھے ڈال دے قرآن کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دے تو پھر قرآن اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے سا او ہانک کے لے جاتا ہے تو آپ دیکھیے قرآن یا تو جنتی بناتا ہے انسان کو تو جہنمی یا تو اس کی سفارش کرتا ہے یا شکایت جس کی شکایت وہ کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے تو جو انسان قرآن پر ایمان لائے اسے سیکھے پڑھے اس پر عمل کرے اس کی دعوت دے اس کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام اور اس کے احکام کی تعمیل کرے رضا کے ساتھ میں تو ایسا آدمی کامیاب ہے لیکن جو اس کو اس پر ایمان نہ لائے یا پھر اس پر اس پر یقین نہ کرے شک کرے یا پھر اس پر اس کی تعمیل نہ کریں یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے ایسا انسان قیامت کے دن قرآن اس کی شکایت کرے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا ناکام ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں کلاس یغ فبافا آپ فرماتے ہیں حریض کا آگے کا ٹکڑا ہے ہر انسان کلاسی یکدو صبح سویرے نکلنا کوشش کرنا یہاں یغدو دو کے معنی میں یہ سیا کہ ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے کھیتی باڑی ہو یا اس طرح کی تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو دکان ہو یا نوکری ہو ہر آدمی صبح سویرے محنت کے لیے نکلتا ہے کیا کرتا ہے فبا وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے انسان کی کوششیں اس کے وجود کا حصہ ہیں وہ اپنی کوششوں کو فروغ کرتا ہے دیتا ہے سپینڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے وہ تو اپنے آپ کو اللہ کو بیچ کے آزاد کرا لیتا ہے انسان کی آزادی اللہ کے غلام بننے میں ہے یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو غلام بنا کر پیش کر دے اللہ کی غلامی اپنا لے کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہے میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا جو تو کہے تو فبا النفسہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کو تو پھر کیا کر لیتا ہے فموتی اس کو آزاد کرا لیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے نفس کی غلامی سے آزاد کرا لیتا ہے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا پھر او کوہا یا پھر بیچتا ہے اللہ کو نہیں شیطان کو نفس کو اور اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے یہ شیطان کی غلامی جہنم میں لے جائے گی تو آدمی کے لیے انتخاب ہے یا تو وہ اللہ کو اپنے آپ, اپنے وجود کو فروخت کر دے اور اس کے بدلے جنت لے لے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انترا اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے وجود کو یعنی ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو ان کے مالوں کو ان کی ملکیت کو ان کی پراپرٹی کو کیا ہے بے ان الحم <الْجَنَّة> اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیتا ہے اپنے وجود کو اور اپنی ملکیت کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور آخرت کی جزا اس کو ملتی ہے لیکن اگر وہ شیطان کو بیچ دے اپنے آپ کو تو پھر شیطان جہنم میں جانے والا ہے اس کو بھی ساتھ میں جائے گا تو یہ یہ حدیث بتاتی ہے توبہ کی یاد نمبر 111 سو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بیچتا ہے اپنے آپ کو یا تو اللہ کو بیچے گا یا پھر نفس اور شیطان کو اس کی ہلاکت اسی میں ہے کہ وہ شیطان کا غلام بن جائے اور اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دے ابن حجر الحتمی کہتے ہیں معنی ہو کل انسان مانا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے وجود سے کوشش کرتا ہے فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب پھر ان میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود کو اللہ کو فروخ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے اس کی اطاعت کر کے اس کی فرماورداری کر کے اور ان میں سے وہ من هم يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو شیطان اور نفس کی اتباع کر کے اپنے آپ کو اپنے وجود کو اپنی ذات کو شیطان اور نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں الفتح المبین بشرح اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ حدیث مکمل ہوئی اس حدیث میں کیا باتیں ہیں اس حدیث اگر اس حدیث کو ہم لوگ یعنی عمل کے لیے بنیاد بنا لیں تو بہت بہت بہت, بہت بڑی بات ہے کیا اس حدیث میں دیکھیے ایک تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں پھر عبادات کے لیے تہارت کا اہتمام کرے نجاست سے آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا وضو کا اہتمام اس کا اہتمام کرے پاکیزگی پاکیزہ رہے پاک رہے واہر نمبر دو اللہ کے وکر کا اہتمام کرے ایوب کا انتصاب اللہ کی طرف نہ کرے حمد اللہ کی کرے خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ان کا اعتراف بھی کرے بہار کرے اس کا پھر اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرے جو تمام عبادات کی اصل ہے جو تمام عبادات کی اصلاح ذات کی اصلاح کا ذریعہ ہے انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے اور پھر صدقات کرے اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے پھر جو مصیبتیں دنیا میں آئیں گی کہیں سے بھی آئیں اس پہ صبر کریں اللہ کے دین پر جمع رہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کے حقوق ادا کرے اس کی پیروی کرے فہم اور عمل اور دعوت کے ذریعے سے اور اپنے آپ کو زندگی بھر اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور یہ سمجھتا رہے اس کا استغار رکھے میں آزاد نہیں ہوں میں غلام ہو اللہ کا اور اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کو بیچ دے شیطان اور نفس کو نہیں یہ شارٹ فارمولا ہے یہ مختصر فارمولا ہے کامیابی کا اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے تو بقیہ زندگی میں اس کے انوار ظاہر ہوں گے یہ اصل ہے تو یہ ای... آپ سوچیں کتنی جامع حدیث ہے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق ددہ فرمائے اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چوبیس اس لیے کہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے بات بہت لمبی ہوگی آگے جو حدیث آنے والی ایک بہت عظیم شان حدیث ہے یہ پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے اس کے اجزاء کو سمجھنا بھی ضروری ہے سر سری مطالعہ وہ کیفیات پیدا نہیں کرے گا جو ہونی چاہیے لہٰذا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس حدیث میں حدیث نمبر چوبیس اللہ کی عظمت اور انسان کی محتاجی اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے اس میں کیا ہم کو بتایا گیا ہے اس میں اللہ کی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے اور دوسرے اس میں انسان کی محتاجی کا بیان ہے انسان محتاج ہے اور اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر اور سب کچھ اس کے پاس ہے انسان فقیر محتاج ہے اور انسان عاجز ہے تو یہ جو حدیث ہے اسی بات کو بتلاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں ابو در ربی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ فیما وجل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ بات اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن کا مت نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ اللہ تعالی نے کہا ہے جس میں اللہ کی بات ہو لیکن وہ قرآن میں نہ ہو اور حدیث قدسی جو ہے اس کی تلاوت قرآن میں نہیں کی نماز میں نہیں کی جاتی ہے لیکن قرآن کی دلاوت کی جاتی ہے یہ فرق ہے دونوں میں قرآن میں اور حدیث قدسی میں اور قرآن کے ہر حرف پر ایک حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں اگرچہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن یہ قید اور یہ ثواب کی تعین اس پر نہیں ہے حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی لیکن قرآن صحیح اور ضعیف نہیں ہوتا ہے تو یہ فرق ہیں جو علماء نے ذکر کیے اور بھی فروغ یعنی ذکر کیے اس سلسلے میں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں قال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب بندوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہیں تو بہت عظیم بات ہوتی ہے ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کہی ہے تو اور بھی زیادہ دھیان سے اس کو سننا چاہیے ہر حدیث کو دھیان سے سننا چاہیے لیکن ان حادیث میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جس میں خطاب بندوں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبادی اے بندو اے میرے بندو یا عبادی ان ظلم میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے ظلم، میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ظلم سے یعنی ظلم میں نہیں کروں گا تو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے وجہ فلا اور اس ظلم کو تمہارے آپس میں درمیان میں مابین تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے لہذا ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا نمبر ایک ظلم کی حرمچ دو اس حدیث میں کل نو باتیں ہیں آپ اس کو یعنی تقسیم اور بھی زیادہ کر سکتے کوئی دس کہے گا کوئی گیارہ کہے گا لیکن کل ملا کے نو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو یہ پہلی بات ہے ظلم کی فرمچ نمبر دو یا عبادی کل اے میرے بندو تم سب کے سب راہ ہدایت سے محروم ہو ہدایت سے محروم ہو بھٹکے ہوئے ہو ہدایت سے محروم ہو ضال گمراہ کہتے ہیں اس کو لیکن وال کے کئی معنی ہوتے ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے یا عبادی کلکم ضال تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو اللہ امن ہدایت سوائے اس شخص کی جسے میں ہدایت دوں دونی تو تم اسے ہدایت مانگو کم میں تمہیں ہدایت دوں گا تم اسے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا یا من اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں اللہ امن اطامت اس کے جسے میں کھلاؤں پست مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا میں تمہیں کھلاؤں گا چار یا کل کم آر الا سوتو اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص لباس سے محروم ہے عاری ہے اور یان ہے اور سوائے اس کے اللہ من کا جسے میں ڈھانپوں جسے میں لباس عطا کروں پستونی اکسکم مجھ سے لباس مانگو تمہیں لباس عطا کروں گا پانچ یا عبادی یا عبادی تخطئون باللیل بل اے میرے بندو تم اس سے ہر آدمی رات دن غلطیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ انگ فرو دونوں ان اور میں میں تو وہ ہوں جو گناہوں کو سب کا سب معاف کر دیتا ہوں میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے فصطر تو مجھ سے میں تمہیں مغف... تمہاری مغفرت کروں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو مجھ سے استغفار کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا یا میرے بندو تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے لن تب لوگوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آؤ اور پھر مجھے نقصان پہنچا دو اس ہو جائے پھر وہ کر بھی گزرو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے ولن تب لوگ اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم کبھی اس پوزیشن میں کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ اور میرا فائدہ کرنے لگو تم کبھی ایسے نہیں ہو سکتے یا عبادی لو ان کم آخر ان سکم اے میرے بندو تمہارے تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک انسان بھی اور جنات بھی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان پہلے جن سے لے کے آخری جن تک جتنے قیامت تک پیدا ہونے والی سب کا نولا ات کا کل بھی رجوع تم سے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح نیک بن جاؤ تو اللہ تعالی فرماتا ہے ماں زاد کافی ملکی شیان میری بادشاہت میں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی میری بادشاہت میں کہ میں بڑھ جاؤں گا تمہاری وجہ سے میری حکومت بڑھ جائے گی بادشاہت بڑی ہو جائے گی ماننے والے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا اور ماننے والے ہوں گے تو ہوگا ایسا نہیں ہے تمہیں سب سے نیک انسان کے دل کی طرح ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یا عبادی لو اناخرا انسا اور اے میرے بندو تمہارے پہلے سے لے کے آخری تک انسان سے لے کے جنات تک سب کے سب سب کے سب تم میں سے سب سے فاجر بدبخت گناہ گار شخص کے دل کی طرح بگڑے ہوئے بن جاؤ تب بھی میری حکومت میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ بھی کم نہیں ہوتا نہیں بھی مانے تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ چھٹا جملہ ہوا جس میں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے لو ان سا کمبا جنہ کم اے میرے بندو تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک اور انسان بھی اور جناب بھی قام فی صعید و ایک میدان میں جمع ہو جائے فس اور مجھ سے مانگو مجھ سے مانگنے لگیں مجھ سے سوال کریں مجھ سے طلب کریں فقی تو اور میں ان میں سے ہر ہر انسان کو اس کی مانگی ہر چیز عطا کرنے لگوں ماں کم اللہ کما سلم ال میرے پاس جو کچھ ہیں نعمتیں جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا ورنہ وہ بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے پاس سمندر میں سے تو بھی مان لیجیے کچھ کم ہوگا اللہ کے پاس تو اتنا بھی کم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ پھر تخلیق پر قادر ہے سمندر واپس سے تخلیق پر قادر نہیں ہے ادارہ خل البہر تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر آج، عبادی، اِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ لَكُمْ ثُمَّ <اِيَّاهَا> اے میرے بندو یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو میں بالکل گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہوں پھر اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن میں تم کو دوں گا یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں اور قیامت کے دن میں اس کا پورا پورا بدلا تم کو دوں گا نو no. فمن وجد فلی احمد اللہ تو جو دنیا میں یا آخرت میں کوئی خیر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے وہ اللہ کی حمد کرے کا فلاح علوم اللہ نفسا اور جو خیر کی بجائے کچھ اور پائے یعنی شر جس کو دنیا میں یا آخرت آخرت میں اس پر شر آئے مصیبت آئے پریشانی آئے عذاب آئے فلا یلومنا اللہ نفسا وہ کسی اور کو نہیں وہ اپنے آپ کو ملامت کرے وہ اپنے آپ کو دوش دے کسی اور کو دوش نہ دے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا بہت پیاری حدیث ہے اور واقعی دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہم کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہم لوگ ایک نمبر کے فقیر پیدائشی فقیر پیدائش محتاج اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں چاہے دنیا کا مالدار سے مالدار انسان ہو چاہے دنیا کا قوی سے قوی انسان ہو چاہے وہ ساری صلاحیتوں کا مالک ہو صلاحیتوں سے نہیں ملتا ہے اللہ کے دینے سے ملتا ہے اس کو آدمی یاد رکھے یہ حدیث انسان کو یاد دلاتی تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو, تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں اس حدیث کی شان کیا ہے اس حدیث کی عظمت کا معاملہ کیا ہے سعید ابن عبدالعزیز سعید ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کا نہ ابو ادریس الخو ادا حد دد الحدیث جامع جامعہ الحکم میں ابن رجب کہتے ہیں کہ سعید نے عبد العزیز کہتے ہیں حدیث کے راوی کہ ابو ادریس الخولانی جو اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے اور بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کو بیان کرتے تھے سلف کا یہ معمول تھا یعنی ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بڑی عظمت تھی اور بعض احادیث کی عظمت کی وجہ سے تو وہ ایک دم اور بھی زیادہ ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. وہ بالکل یعنی گٹنوں کے بل بیٹھ کر تیار میں ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے تھے امام احمد حنبل فرماتے ہیں احل شام, احل شام نے جو حدیث روایت کی ہیں پورے شام والوں نے جو بھی حدیث بیان کی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اشرف وہ اول سب سے زیادہ شرف والی حدیث یہ ہے اتنی بڑی حدیث ہے عظمت والی حدیث ہے اس کی جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک پہلی بات کیا ہے اب ایک ایک بات کر کے اس کو ہم سمجھتے ہیں یا عبادی انی حرم تو ظلم علی نفسی ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے یعنی بندو کو اللہ تعالی اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے شرعی نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے قدری میں ظلم نہیں کرتا ہوں لائک اللہ نفسن اللہ عشا کہ کسی کو اسی بات کا مقلب بنا جائے گا جو اس کی استعداد میں ہے اور اللہ رب العالمین دنیا میں کسی انسان پر اگر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو عجر عطا فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر صبر کرے تو کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں اجام کے اعتبار سے آخرت میں فلاں خاف و جو شخص نیک امال کرتا ہے اور وہ بشرتے کہ وہ مومن بھی ہو فلاح خاف و ظلم حظما۔ تو نہ ظلم سے ڈریں اور نہ وحضن سے ڈریں اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی تعایت کا احتمام کرے نیک عمال کرے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّعَاتِهِ کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر ظلم ہو جائے کہ اس نے گناہ نہیں کی اللہ نے اپنی طرف سے اس پر گناہ ڈال دی تو یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے نام عمال میں آ جائے اور واحکما بنکس بن حسناتی ہی کہ اس نے نیکیاں کی تھیں لیکن خیر میں نیکیاں کی تھی تو غائب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کی, کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرے گا نہ اللہ تعالی کسی کے گناہ نہیں تھے وہ اس پر ڈال دے گا واقعی وہ نیکیاں حقدار تھیں جزا کی اور اللہ ضائع کر دے نہیں ہوگا ہاں ریاکاری کاری سے کرے گا تو ضائع ہوگا احسان کر کے جتائے گا تو ضائع ہوگا لیکن نیکیاں واقعی صحیح نیکیاں تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی اور گنا نہیں کیے تھے زبردستی اس پر نہیں ڈالے جائیں گے تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا جیسے کوئی آدمی ہے اس نے بھلائی کی اور اس کا آج اس کو نہ ملے نہیں ہوگا اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا زبردستی مجرم بن جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی یہ نہیں کرے گا ابن عباس سے بھی اسی طرح کی تفسیر آئی ہے وجال تو حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے ایک بات یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے ان اللہ, لا يظلم مثقال اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے بے فکر رہو اللہ ظلم نہیں کرے گا نہ نیکیوں کے معاملے میں نہ گناہوں کے معاملے میں وجال تو اتنا ہی نہیں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اللہ ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ساری مخلوق پر ظلم کو حرام کیا ہے انسان جو مکلف ہے ظلم نہیں جنات ظلم نہیں مت کرو اللہ نے حرام کیا تمہارے درمیان ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے فلا دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا ظلم کی تین قسمیں اس کو یاد رکھیں ایک ظلم ہے خالق کے باب میں اور دو ظلم ہیں مخلوق کے باب میں خالق کے بارے میں ظلم کیا ہے شرک مخلوق کے بارے میں ظلم کیا ہے وہ دو قسمیں ہیں ایک اپنے پر ظلم ایک دوسرا دوسرے پر ظلم اپنے پر ظلم کیا ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنا یہ اپنے اوپر ظلم ہے کیوں یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا اقدار بناتا ہے جبکہ جنت کا موقع اس کے پاس ہے جب نعمت اور رحمت کا موقع ہے گناہ کر کے آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے تو اپنے خلاف یہ کارروائی کرتا ہے اپنے اوپر ظلم ہے تیسرا دوسروں پر ظلم کہ ان کا حق ان کو نہ دیں یا ان کا حق ضائع کر دیں یا ان کی چیز چھین لے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جان ہو چاہے وہ عزت ہو اس میں ایسا تصرف کرے جو نہ حق ہو کسی کا مال ضائع کر دیا کسی کی جان تل لے لی یا اس کو زخم پہنچا دیا یا کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا یہ ظلم ہے تو پہلا ظلم کیا ہے شرک ہے شرک ہے ان شرک اللہ ظلم نظیم وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا ہے اللہ کا حق توحید ہے عبادت ہے وہ بندوں کو دے رہا ہے تو یہ ظلم اللہ کے باب میں ہے. اللہ کے بارے میں دوسرا اپنے اوپر ہے گناہ اور ابا نافسینا اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تو آدمی جب اللہ کا حکم توڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور تین آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ان کا حق ان کو نہ دینا یہاں اسی کا ذکر ہے فلاں طوالم آپس میں ایک دوسرے پر ظلمت کرو جب اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے تم کیوں ظلم کر رہے آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ظلم ظلمات قیامہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا ظلم سے ظلمات ہے اندھیرا ہے وہ اجالا نہیں ظلم کرنے والا اندھیروں میں ہوگا اس پر اندھیری چھائی ہوگی کالک اور اندھیری یہ ظلم کا نتیجہ انجام ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور بخاری میں بھی دوسرا ٹکڑا اس کا ہے اِنَّا ظُلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَوْمَا تو ظلم مت کرو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا معلومہ کہ دین میں عدل کتنا ضروری ہے ہمارا دین عدل والا ہے ظلم والا نہیں ہے کسی پر اس کی جان کے معاملے میں اس کے مال کے معاملے میں یا اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کرنا سخت سخت گناہ ہے دوسرا ٹکڑا کیا ہے اب یہاں پر چار باتیں اللہ نے بیان کی ہے دوسرے حصے میں چار چیزوں کو آپ دیکھیں گے کیا اس میں ہدایت کھانا پینا اور اسی طرح سے لباس اور چوتھے مغفرت یہ چار چیزیں اللہ تعالی عطا کرتا ہے آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو تم اسے ہر ایک ہدایت سے محروم ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں یہاں گمراہ کہنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا اس اعتبار سے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ لیکن اس کے پاس رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ کی کیا حلال کیا حرام عبادت کیسے کریں ساری تفاصیل نہیں ہوتی بس اس کی فطرت ہوتی ہے جو حق کو قبول کریں گی اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابال کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا آپ یہاں گمراہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ووجدك فہدا. آپ کو ہدایت کی راہ سے محروم پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی آپ کو نہیں معلوم تھا کیا صحیح کیا غلط جسے اللہ نے فرمایا وہ کدا علی کا روحمن امرینا اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کے لیے اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایک روح نازل کی ہے آپ کی طرف وہی کی ہے کیونکہ قرآن روح کی طرح ہے جو انسان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو حیات اس کے دل کو ملتی ہے ما کن تدری ملک ولل ایمان ما کن تدری ملک ولل ایمان آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا ولا کن جلنا لیکن ہم نے اس وہی کو آپ کے لیے ایک نور قرار دیا ایک نور بنایا نہ دی نشاء من عبادنا اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں وہ ان نقل تح دسورات مستقیم اے رسول آپ آپ سرات مستقیم ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو آپ اطمینان رکھو آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں پریشان نہ ہو آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ ہدایت کی طرف ہی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سراط مستقیم کی طرف کی دعا دکھاتے ہو تو یہاں پر اللہ نے گرما آپ کو نہیں معلوم تھا تو یہ جو لا علمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ووجد کا بالن سے تعبیر کیا ہے تو نہ جاننا بھی ایک اعتبار سے راہ سے گم ہونا نہیں جاننا راہ نہیں معلوم تو اس طرح کی حالت بھی یہاں پہ ذکر کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائے آزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رائی تو صلی اللہ علیہ وسلم یون قلمتراب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے یوم خندق کے دن خندق کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے مٹی منتقل کرتے تھے مٹی اٹھا کے ڈالتے تھے وہ یقول وَلَا وَلَا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے والا ہم نما ہم نہ ہم روزے رکھتے نہ نماز پڑھتے ہیں ہم کو کیا معلوم ہوتا روزہ کس کو بولتے ہیں ہم کو کیا معلوم ہوتا نماز کیسے پڑھتے ہیں تو اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ یہ کلیمات کہہ رہے تھے کے اشعار جو ہیں آپ پڑھ رہے تھے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگے اسی لیے فاتحہ فاتح ہم کیا،, کیا،, کیا،, کیا کہتے ہیں کہ اسلام پہ تو آ گیا نا ابھی ہدایت ہاں تو جیسے سانس کا محتاج ہے اس سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے اگر اللہ کی رہنمائی مسلسل تجھ کو نہ ملے توفیق تجھ کو نہ ملے تو ہر دن تیرے سامنے گمراہی کے راستے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے پاؤں پھسل کے تو اس پہ چلا جائے تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے سراط مستقیم پر جمے رہنا اور ہر قدم صحیح راستے پر ڈالنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو یہاں پر یہ بات حدیث سے ملتی ہے کہ آدمی اللہ سے ہدایت مانگے اللہ ہدایت دیتا ہے مانگنے والے کو دیتا ہے اس سے آگے کیا ہے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو شا جس کو میں کھلاؤں کھانا مانگو میں کھلاؤں گا محلوم انسان یہ نہ سمجھے میرا معلومات باغات ہے سب ہے میرے پاس یہ بھی مانگنا سامنے کھانا ہے وہ بھی مانگنا اللہ سے ایک انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا محتاج سمجھے اللہ نہیں کھلائے گا تو میں نہیں کھا سکتا دادوکال سامنے پلیٹ رکھی ہوتی ہارٹ اٹیک آیا گیا سامنے کا کھانا چاہ رہا تھا بڑی سے بنوایا تھا کے لیے مر گیا نہیں کھا سکا اللہ نے اس کے لیے مقدر نہیں کیا تھا اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا بعض اوقات آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے پھنس گیا حلق میں مر گیا منہ میں سے نکالتے ہیں. نہیں تھا تیری میں. تم کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا آدمی چاہے کتنا بھی کمانے والا کیوں نہ ہو اپنے آپ کو ہمیشہ رزق کے معاملے میں اللہ کا محتاج سمجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جہاں دیکھیے پچھلے اس میں ہدایت آئی ہدایت کے ساتھ جسم کی بقا کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہا اللہ خل قنیف میرا اللہ کیسا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ اللہ اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ہدایت کے بعد کس کا ذکر کیا کھانے پینے کا تو انبیاء بھی اپنے آپ کو کھانے پینے میں اللہ کا محتاج مانتے تھے آدمی نے کہ کھانا بھی کیا اس کو بھی بڑی نعمت ماننا کیا چھوٹی چیز ہے نا چھوٹی چیز ہے مر جائے گا نہیں ملے گا کھانا تو جیسے انسان کے قلب کی بقا کے لیے حیات کے لیے ہدایت ہیں ویسے انسان کے جسم کی بقا کے لیے تعام و شراب ہے کھانا پینا ہے دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی لیکن مقدم کس کو رکھا یہ بھی غور کیجئے ہدایت کو کھانے پینے پر پہلے مقدم رکھا کیوں اس لیے کہ یہ تیرے لیے زیادہ ضروری ہے کھانے پینے سے ہدایت کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے یہ بھی یہاں پر سیکھنے کی چیز ہے تو یہ سورہ شعرا میں بات ابراہیم علیہ السلام کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کبوت عید نمبر ساٹھ کتنے جاندار زمین پر ہے وقا بتن لا تحمل رضخہ کتنے جاندار ایسے ہیں زمین پر جیتے ہیں بستے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے ہیں اللہ تحمل ان کے پاس ان کا رزق سنبھال کے رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے نہ لے کے ساتھ چلتے ہیں اللہ کہا ان تمام مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے وہ تم کو بھی اللہ دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے تم کو بھی دیتا ہے ہاتھی کتنا کھاتا لیکن اللہ تعالیٰ جنگل میں دیتا اس کو آج مثال دی جاتی بھائی کوئی ہاتھی فری میں بھی دے تو مت لو کیوں اس لیے کہ وہ فری میں آ رہا ہے لیکن اس کا کھلانا چاہ رہا کتنا زیادہ خرچہ ہوگا اس میں مصیبت میں پڑ جائے گا اور رکھنے کی جگہ کا کرایہ الگ اللہ تعالی ہاتھی ویل مچھلی سے لے کے سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں سب کو پالا اور کبھی کم نہیں ہوتا ہے یہ تو انسان ہے جو روک کے رکھتا ہے ورنہ اللہ کی طرف سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہاں اللہ جس کو چاہے کم کرتا ہے سزا کے طور پر یا امتحان کے طور پر یہ ہوتا ہے لیکن دنیا میں کم نہیں ہے اللہ نے بکتر حاجت سب یہاں پر ڈال رکھا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ سارے مخلوق کو اللہ رز دیتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ اللہ کے سوا جن کو جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے وہ تمہارے رسک کے مالک نہیں ہے بوتوں کو, قبروں کو جا کے رزق کے لیے تم پکار رہے ہو ان سے امیدیں باندھ رہے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فبتغو الرزق. بلکہ تم اللہ بلکہ سے اپنا رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو اسی کی عبادت کرو لہ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ سے رزق مانگو اسی کی بندگی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو ترجاؤن یاد رکھو ایک دن پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے کیا کہا فب تند اللہ رز اپنا رزق اللہ سے طلب کرو ڈرگاہ پہ جا کے ناڑے باندھنا گھر میں تصویر باباؤں کے لٹکانا علی بات ہے خا وہ لگانا یہ،, یہ طریقہ رزق کا نہیں ہے رزق کا طریقہ فب تند اللہ رزق رزق اللہ سے طلب کرو بندہ اللہ سے رزق مانگے تو یہ سورہ انقبوت کی آیت نمبر سترہ ہے پھر فرمایا का टुकड़ा या इबादी मन का मेरे बंदो तुम सब, सब लिबास हो नहीं कपड़े कैसा पैदा होता है इंसान पैदा होता है कैसा पैदा होता है नंगा बरहना कपड़े नहीं माल फौरन सीने से लगा इसको साफ करके डॉक्टर देते लो तुम्हारा बच्चा कपड़ा पहले लेके जाना पड़ता लपेट के उसको देते हैं नरम कपड़े के अंदर लो برہنہ پیدا ہوتا ہے گھبرایا ہوا سہما ہوا بھوکا مفور اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے کوئی لباس نہیں ایک دم گندا کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے صاف کرتے اس کو اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں تم میں سے سب کے سب لباس سے محروم ہو اور سوائے اس کی جسے میں پہناؤں تو تم اس سے لباس مانگو آخرت کا بھی لباس آدمی کیسا پیدا ہوفاتن اوراتن غورلا حفاطن اوراتن غ... غورلا ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطرہ کی ہوئی ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے برہنہ ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ جس کو لباس دے گا عزت والا اس کو ملے گا اور جس کو چاہے گا پھر تارکول کا اور جس کو چاہے گا سارے گندک کا لباس اللہ پہنائے گا عزت والا ذلت والا تو یہ سوائے اس کی جسے میں پہناؤں اسے لباس مانگو دنیا کا بھی آخرت کا بھی میں تمہیں پہناؤں گا اللہ نے فرمایا بنی آدماسن یواری کہا اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا تم کو لباس دیا سو آتی جو تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے کتنا شرمندہ ہوگا اگر آدمی کے پاس لباس نہ اور بازاروں میں چلنا پڑے اس کو کتنا شرمندہ ہوگا اگر لباس ہی نہ اس کے پاس یواری کم تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے وہ اور اتنا ہی نہیں کہ بس چھپاتا ہے زینت بھی تمہارے لیے ہے وریشا یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے شادی کے دن دولہ بن کے بیٹھتا ہے دوسری کی شادی میں اچھے, اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے عید کے دن اچھا تجم اختیار کرتا ہے اور اچھی بات ہے تو یہ تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ فطر ہے تمہارے لیے زینت بھی ہے اللہ نے تم کو لباس دیا ہے تمہاری عزت ہی ہے یہ اور یہ یعنی یہ لباس اللہ سے مانگو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اس میں سے حدیث میں سے ہر ٹکڑا ایسا ہے جو خود ایک باب ہے لیکن ہم جلدی جلدی ان ٹکڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ باتیں ہماری مکمل اور بہت زیادہ طویل سلسلہ نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہ مسترچی وامن ارو اللہ مستر اے اللہ میری چھپانے کی جگہوں کو چھپا دے یا اللہ میرے اوپر ستر کا پردہ ڈال دے اللہ مستور عورتی وا امن روعتی اور اللہ میرے خوف سے مجھ کو امن دیتے ہیں مجھ کو ایسی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کریں اللہ مجھ سے اس کو, اس کو اس ان چیزوں سے امن دے وا امن روعتی امام تبرانی نل کبیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجہ کی شیخ الالبانی نے اس کو سیل جامع صغری میں ذکر کیا ہے 1262 تو اللہ مستور عورت ہی اورہ چھپانے کی جگہ کو کہتے ہیں اللہ چھپا دے انسان کے نہ صرف جسم بلکہ اس کے عیوب بھی تو اللہ چھپاتا ہے پردہ ڈال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے عیوب ہمارے اندر ہیں لیکن اللہ رب العالمین مخلوق سے ان کو چھپائے رکھتا ہے ہماری عزت بچائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تیر ہے بندوں کے عیوب کو ان کو چھپاتا ہے اور بندے کے جسم کو بھی چھپانے کے لیے اس نے لباس دے رکھا ہے کہ تم مانگو بلکہ جنت کا لباس و لباس حریر جنت میں ان کا لباس ہوگا ریشم والا وہ بہترین لباس پہنیں گے وہ بھی اللہ سے مانگو وہ بھی اللہ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا یا عبادی انختی او نب علی نہار یا عبادی ان تختی او نب علی اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو خطا کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو وہ اناخیروں دونوں بجمین اور میں میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے فرض تو تم مجھ سے ہی مغفرت مانگو مجھ سے مغفرت کی دعا کرو اغفر لقم وعدہ ہے کہ میں تمہاری مغفرت کروں گا اس میں انسان کے بارے میں بتایا تم خطا کار ہو اللہ معاف کرنے والا ہے مانگو معافی بھاگو مت معافی مانگو اور اپنے آپ کو پاک مت سمجھو نہیں کرتا میں غلطی کچھ بھی کرتا تو بہت کرتا مانتا نہیں تو تو غلطی مان اللہ کے آگے اعتراف کر اپنی تقصیر کا اعتراف کر اور اللہ سے امید رکھ مایوس مت ہو اللہ سے معافی مانگ استغفار کر بھاگ مت اللہ سے گھمنڈ مت کر اللہ کے مقابلے میں پاک مت سمجھ اپنے آپ کو فلاں تو زکو انفسکم معافی مانگ اللہ سے اغفر لکم. میں ضرور تیری مغفرت کروں گا تم سب کی مغفرت کروں گا یہاں پر مغفرت کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِن اللہ عز يده میں ہاتھ ہے ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے وب سوتوید نہ لی تو بسی اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار دن میں توبہ کر لے ہتھا تتلو شمسوں میں مغربی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی جگہ سے نکلے سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے واپس سے سورج طلوع کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالی تو یہ یعنی قیامت کا دن آ جائے تو رات کا گناہگار دن میں توبہ کر لے یعنی بہت سارے گناہ ایسے جسے رات دن گناہ کرتے ہو بعض تو وہ لوگ ہیں جو رات میں بھی کرتے دن میں بھی کرتے بعض وہ لوگ ہیں جو دن میں نیک ہیں لیکن رات میں گنا کرتے ہیں یا جو موقع دیکھ کر رات میں گنا کرتے ہیں چاہے وہ زنا کاری ہو چوری ہو بعض لوگ دن میں گنا کرتے ہیں رات میں سو جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں چوری کرتے ہیں تو رات کے گناہگار گار بھی ہیں دن کے بھی ہیں بعض دونوں حالت میں گنا کرتے ہیں تو اللہ تعالی رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور دن میں بھی تاکہ بندہ کسی نہ کسی حال میں دن میں یا رات میں اللہ سے توبہ کرے ایسا نہ ہو کہ رات میں گناہ کیا اور توبہ نہیں کر سکا رات میں بھی توبہ کر سکتا ہے دن میں گنا کیا دن میں بھی توبہ کر سکتا ہے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ بندہ توبہ کرے کس کے لیے ہے اس کو کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ اللہ کی رحمت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے جو حدیث میں نے بیان کی مسلم کی ہے کیوں ایسا کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا کیوں یہ اللہ تعالی کی طرف نہیں پلٹتے ہیں؟ کیوں یہ رجوع نہیں کرتے ہیں؟ کیوں یہ واپس گناہوں کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ نہیں آتے کیوں یہ توبہ نہیں کرتے کیوں یہ اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کرتے کیوں یہ اللہ, اللہ سے استغفار نہیں کرتے کیوں نہیں کیوں ایسا نہیں کرتے اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے جب کوئی گناہ والا نہیں تھا تب بھی اللہ غفور تھا جب کوئی مخلوق رحم کے لیے نہیں تھی تب بھی اللہ رحیم تھا اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کسی کی رحمت نہیں اور اللہ سے بہتر معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں تو کیوں توبہ نہیں کرتے کیوں استغفار نہیں کرتے کیوں آپس پلٹ کے نہیں آتے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 ہے 74. اس میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اللہ تعالی بندوں کی مغفرت یعنی مغفرت کرتا ہے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اللہ نے فرمایا کلیہ عبادی اللہ دین اصرفیم لا تقنت اللہ ان اللَّهِ يَقْفِرُ جميعًا. إِنَّهُ هُوَ الغفور اللہ یا فردن الرحیم سورتن اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ میرا پیغام بندوں تک پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ہی خلاف ہدیں پار کر دی اپنے ہی خلاف ہدیں پار کر دی نا فرمانی کر کے گناہ کر کے لا تکنتوں میں رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا بہت پاپ کیے تم نے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیوں ان اللہ یا ان کیونکہ اللہ وہ ہے جو چاہیں تو سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے ان نہ غفور رحیم وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہ جو حصہ ہے اس میں یہ معلوم ہوا چار چیزیں بیان کی ہدایت اللہ دیتا ہے کھلاتا پلاتا اللہ ہے لباس دینے والا اللہ ہے عزت بچانے والا اللہ ہے اور اللہ ہی ہے جو گناہوں کی مفرد کر سکتا ہے یہ چار چیزیں تم اس سے مانگو اللہ نے کہا میں تمہیں یہ دوں گا تو بندے کو چاہیے کہ اپنی حاجات میں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو میں سمجھتا ہوں اگلا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے اور یہ عقیر کی کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کر کے پھر حدیثیں ہم دیکھیں گے بعض حدیثیں بہت چھوٹی ہیں جن میں زیادہ باتیں نہیں ہیں آ, ان کو اختصار سے ہم دیکھیں گے یہ حدیثیں کا ایسی ہیں جو بہت طویل ہیں زیادہ مواد ان شاء اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک درس میں مکمل نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اور اللہ سے جڑنے کی توفیق دہ فرمائے اقوبہ